جی ایک تو یہ ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے ہم اس کو بتا چکے آپ انٹرنیٹ کے تفصیل سے سن لیجئے ٹھیک ہے وہ چونکہ ہمارے مذہب کے نہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہے وہ ہمارے بے شمار ایما اور بے شمار علماء کے قاتل ہیں جب انہوں نے مکہ مکرمہ کو ٹیک اوور کیا مدینے منا کا ٹیک اوور کیا ہمارے علماء جو سنی تھے سلطنت عثمانیہ ان کو مسلح پر ذبح کیا شریف حرم شریف میں قتل عام کیا آپ تاریخ پڑھنا چاہیں علامہ مفتی عبد القیوم صاحب رحمت العلق تاریخ ند و حجاز کا مطالعہ فرمائیے اور یہ بڑی تفصیل سے ہم نے کئی دفعہ ہماری سائٹ آپ لکھ کے لے آئی پہلے سنت ڈاٹ نے اعلی حضر ڈاٹ نیٹ اس پہ یہیں جو سوالات ہوتے ہیں اس میں آپ تلاش کر لیں تفصیل سے ہم نے اس کا جواب دے دیا دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ جیسے اب مسجد کا جو ہے نا جیسے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے پھر ان کی مسجد کے حوالے سے کیا حکم ہے کیونکہ قرآن شریف نہیں کہتا کہ آپ آئے پہلی مرتبے پچھلا سارا حتاب چکانا چاہتے ہیں آئے پہلی مرتبے آپ دیکھیے بے دنوں کی مسجد ایسے جیسے گھر ہوتا اس میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کا ثواب نہیں مسل مکان لہذا کوئی مسجد اگر اہل سنت نے بنائی اور وہ قابض ہوگا جیسے ہماری مسجد سی پی برار یہ سب بنانے والے اہل سنت کے تھے یہ بعد میں اس پہ قابض ہوگا بنائی تو ہم نے ابھی بھی اس مسجد میں دو قبریں بنی ہوئی دو قبریں ابھی بھی بنی ہوئی نواب زادہ کیا نام صدیق علی خان جو وزیر آزم کے پرسنل سیکرٹی تھے جب ان کو گولی لگی پنڈی میں تو جس کے گود میں وہ گرے ہیں وہ نواب صدیق علی خان یہ سی پی برار سوسائیٹی نواب صدیق علی خان صاحب نے بنایا ان کی بیگم تھی خرشیدہ بیگم یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ آبادی یہ ایک خرشید بیگم گرز کالیچ کی یہ آبادی دونوں کی قبریں ان کی مسجدیں بنی ہوئی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ سننی اور صدیق علی خان صاحب جو تھے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا وہ الدین رحمت اللہ علیہ کے بڑے موتقد تھے ناگپور کے رہنے والے تھے اور ہر سال شاہ فیصل کالونی میں ایک ارس ہوتا تھا بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا اس میں ہماری تینوں کی شرکت ہر سال ہوتی ہے میں ہوتا ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلی الدین رحمت اللہ علیہ اور نواب صدیق علی خان صاحب تو انہوں نے قبضہ کر لیا آپ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے چلیے مسجد میں آپ نے نماز پڑھ لی مگر ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی میں تو کوئی کلیئر کٹ بات ہے اس میں کوئی زبردستی نماز ہماری اب زبردستی کس کے پیچھے پڑھوانگے گے بھائی ہم جب تک ہم مطمئن نہیں ہمارا کوئی سننی امام ہو اگر ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہم مطمئن نہیں ہیں ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کسی طرح شکوک اور شبہت کی چیز کو کیوں حاصل کریں ہم بازار میں آپ سودا لیتے کسی چیز میں کوئی تشکیل ہو جائے کوئی شبہ ہو جائے آپ اس کو نہیں خریدتے تو نماز جیسی اہم عبادت ہم مبم طریقے سے کسی کے پیچھے کیسے ادا کریں اس لیے کوئی جھگڑے کی بات نہیں شیعہ شیعہ کے پیچھے پڑھیں دیوبندی دیوبندی کے پیچھے اہل حدیث اہل حدیث کے پیچھے اہل سنت اہل سنت کے پیچھے پڑے اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا کوئی پنچایت بھی نہیں ہوگی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی